لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ونبي رحمه الله صلى الله عليه واله وسلم فرماته البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذب بوحقت برکت ہے بہ آج کے خطبے کا موضوع ہے مبارک زندگی برکت والے زندگی کیسی ہوتی ہے اس مبارک زندگی رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں برکت ہوتی کیا ہے برکت کہاں سے طلب کی جاتی ہے کیسے طلب کی جاتی ہے کیا ہماری زندگی میں برکت کا وجود ہے یا نہیں ہے میرے زندگی کیسے مبارک ہو سکتی ہے ہمارا معاشرہ کیسے مبارک معاشرہ ہو سکتا ہے اور کیا دور حاضر میں مبارک زندگی حاصل کی جا سکتی ہے کہ نہیں کیا, محا... کیا ہمارا معاشرہ مبارک معاشرہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا مقدمے مقدمے میں دو اہم بات میں بیان کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان ہر عقل مند انسان خیر خواہی کا طلبگار ہے اپنے زندگی خیر چاہتا ہے اس خیر کی نوعیت کیا ہے وہ جانے یا نہ جانے لیکن وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کا گھر سب سے بڑا ہونا چاہیے اس کا مال سب سے زیادہ ہونا چاہیے اس کی بیوے سب سے خوبصورت ہونی چاہیے اس کے بچے سب سے اچھے ہونے چاہیے اس کی گاڑی سب سے خوبصورت اور اچھی ہونے اور مہنگی ہونی چاہیے اس کے دوست سب سے اچھے ہونے چاہیے الغرض اس کی پہچان اس کا نام سب سے بڑا ہونا چاہیے اور وہ اس کھوج میں رہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسی زندگی کیسے بنا سکتا ہے انتھک محنت کرتا رہتا ہے حاصل کیا ہوتا ہے بڑا گھر بھی مل جاتا ہے خوبصورت بیوی بھی مل جاتی ہے بہت سارے بچے بھی مل جاتے ہیں گاڑی بھی سب سے اچھی مل جاتی ہے دوست جن کو وہ اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں لیکن زندگی میں کہیں پر خیر نظر نہیں آتا خوشی نظر نہیں آتی وجہ کیا ہے جو وہ چاہتا تھا اسے ملا تو ہے لیکن خیر کیوں نہیں مل سکا کہاں پر غلطی ہوئی ہے کس چیز کی کمی ہے یہ خلل کہاں پہ واقع ہوا ہے جس سے دور کرنے سے اپنی زندگی بدل سکتی ہے جو خیر کا طلبگار ہے اسے خیر کا راستہ اپنانا چاہیے اور یہ بات ہر عقل مند انسان جانتا ہے ہر سمجھدار انسان یہ جانتا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ اختیار کیا جاتا ہے کوئی بھی راستہ نہیں اختیار کیا جاتا ہے. اگر کوئی بھی راستہ انسان اختیار کر لے تو پھر کبھی بھی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا اگر اپنے زندگی کو مبارک بنانا چاہتے ہو تو اس کے راستے کو اپناؤ مبارک راستے سے زندگی مبارک ہو جاتی ہے اور کوئی بھی راستہ اختیار کرنے سے کبھی بھی زندگی میں برکت آ نہیں سکتی صرف خوبصورت چیزوں کو پا لینا مہنگی چیزوں کو حاصل کر لینا کثرت مال کثرت اولاد حاصل کر لینا یہ برکت نہیں ہے بلکہ اس کثرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو متکا ثرحت المقابر مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا ہے یعنی کثرت حاصل کرنا چاہتے ہو ہر چیز میں کثرت کے طلبگار ہو اور اسی کثرت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تم لوگ قبروں میں جاگیرے ہو مال کی زیادتی کے پیچھے بھاگتے رہے ہو اگر ایک لاکھ تھا تو دو لاکھ کے پیچھے بھاگے دو ہوئے تو دس کے پیچھے بھاگے دس ہوئے تو پچاس کے پیچھے بھاگے پچاس ملے تو کروڑوں کے پیچھے بھاگے اس کثرت کے پیچھے بھاگتے ہی رہے زندگی ساری کہاں پر پاؤں کو سکون ملا کہاں پر یہ شخص رکا حید زرتم المقابر اگر موت نہ آتی تو اسے رکنا نہیں تھا لیکن اگر یہی مال خیر کے راستے سے اختیار حاصل کیا جاتا خیر کے راستے کو اختیار کر کے تو کثرت مال ہر وقت برا نہیں ہوتا اللہ تعالی کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلات والسلام دنیا کی ان بادشاہوں سے بادشاہوں میں ایسے تھے جن اللہ تعالیٰ نے اتنی مال عطا فرمایا اتنی دولت عطا فرمائی اتنی بڑا ملک عطا فرمایا کہ آج تک دنیا میں ایسا بادشاہ آیا ہی نہیں سیدنا عثمان بن عفان رضاء اللہ تعالی عنہ ان کا جو معروف لقب ہے عثمان غنی کہا جاتا ہے مال کی کثرت تھی لیکن یہ مال برکت والا مال تھا خیر والا مال تھا الغرض جس نے برکت کو حاصل کرنا ہے یعنی خیر کثیر کو حاصل کرنا ہے برکت کے معنی کے تعلق سے پہلے کئی خطبے گزر چکے ہیں میں تعریف میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا آج کے اس خطبے میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کو مبارک کیسے بنا سکتا ہے برکت کا معنی ہے کثرت خیر کو حاصل کرنا اور اس خیر کو ثابت بھی کرنا ہے ہمیشہ کی بھی اس پہ اختیار کرنی ہے یہ برکت ہے وقتی طور پر زیادتی کا برکت نہیں ہے اگر وقتی طور پہ کوئی چیز زیادہ ہوئی ہے تو برکت نہیں وہ زیادہ ہے لیکن برکت کے لفظ میں دو چیزیں ہوتی ہیں دو چیزیں شامل ہیں ایک تو کثرت ہے خیر کی خیر شرط ہے کوئی بھی زیادتی نہیں ہے خیر میں زیادتی ہے کثرت خیر اور پھر اس میں ہمیش کی اختیار کرنا اس کو ثابت رہنا بھی برکت کے معنی میں بنیادی طور پر یہ معنی موجود ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر وہ شخص اپنی زندگی کو مبارک بنانا چاہتا ہے نہیں مبارک بنا سکتے جب تک کہ مبارک زندگی کے راستے کو نہ اختیار کر لے مبارک زندگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے اس سے پہلے اپنی موجودہ زندگی پر ذرا غور کرتے ہیں اپنے گروان میں جھاک کر دیکھتے ہیں یہ معاشر ہم سے بنا ہے یہ امت ہم سے بنی ہے آج کے مسلمان معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں کثرت خیر نظر آتے ہیں کثرت شر نظر آتا ہے انصاف خود کریں جواب بھی خود دیں ہمارے معاشرے میں مہنگائی کا عروج ہے بےروزگاری کا عروج ہے جھوٹ اور فریب کا عروج ہے رشوت اور کرپشن ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے وجہ کیا ہے یہ معاشرہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا اتنی برائی اس کے ساتھ یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے آج اس معاشرے میں ہمیں برکت نظر نہیں اس لیے آتی کیونکہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے جیسے ہم ہیں ویسے ہمارا معاشرہ ہے آج میں اگر یہ فکر رکھتا ہوں کہ اپنے معاشرے کو بہتر کرنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی خیر کثیر معاشرے میں تب تک نہیں حاصل ہو سکتا جب تک کہ میں اپنی زندگی کو نہیں بدلوں گا اور خود اپنی زندگی میں خیر کثیر نہیں حاصل کروں گا یہ بنیادی بات ہے تبدیلی ہمیشہ انسان کے اندر سے ہوتی ہے تبدیلی فرد سے ہوتی ہے معاشرہ بعد میں بدلتا ہے بعض اور سمجھتے ہیں کہتے پہلے معاشرے بدلتے ہیں پھر انسان بدلتے ہیں ان اللہ لا يغیر ما بقوم یوگئی رما ما امفوسم <تصفيق> کسی قوم میں اللہ تعالی تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ یہ قوم خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کرے تو تبدیلی ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے اور سب سے پہلے جس چیز کو بدلنا ہے ہم نے وہ اپنا دل ہے ٹرانسپلاٹ نہیں کرنا دل کو بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل کو حالت دل کی حالت کو بدلنا ہے ہم نے دل کو پاک کرنا ہے کس چیز سے پاک کرنا ہے ہر ناپاکی سے پاک کرنا ہے جیسے کہ ہم اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں پانی سے اسے دھو لیتے ہیں غسل کر کے یا وضو کر کے اور پھر اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اگر اپنے زندگی کو پاک کرنا ہے کثرت خیر کو حاصل کرنا ہے تو ابتداد دل سے کرنی ہے سن لیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولو ان ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولو ان اهل القرى اگر یہ بستی والے لوگ یعنی اگر یہ لوگ معاشرے والے لوگ امنوا ایمان لے واتقوا اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے اگر بستی والے لوگ ایمان لاتے اور متقی پرہیزگار بن جاتے لفت علیہ ہم برکات من اول ارد تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین آسمان تھے اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیتے آسمان سے برکت سے مراد خصوصی طور پر بارش ہے زمین پر برکت سے مراد خصوصی طور پر زمین کے اناج اور پودے اور باغات ہیں ہریالی ہے اور عمومی طور پر ہر خیر ہر رحمت جو اللہ تعالیٰ سے نازل ہوتی ہے آسمان سے وہ مراد ہے اور زمین میں ہر خیر بھی اس میں مراد ہے شامل ہے عمومی طور پر یہ خیر کب ملا جب یہ بستی والے ان دو چیزوں پر عمل کریں گے آ منؤ آ ایمان لاتے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے ایمان اور تقوی دونوں دل سے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوا ہنہ تقوا یہاں پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مبارک زندگی کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے ایمان اور تقوع کا راستہ اختیار کرنا ہے ایمان سے کیا مراد ہے ایمان کس چیز کو کہتے ہیں ہم نے کس چیز پر ایمان لانا ہے تاکہ ہم مومن بن جائیں جبریل علیہ صلاۃ والسلام یہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ و وسلم سے مل ایمان ایمان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ال ایمان۔ انتمین بلّہ و ملا اکتِ ہی وہ کتبی ہی وہ رسول ہی وہ آخر و انتمین بال قدرِ خیری ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پر ایمان اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کے انبیاہ اور رسولوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان اچھی ہو یا بری ہو جبری علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں صدقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا معروف حدیث جبری علیہ اللہ کی صحیح مسلم میں ایمان کیا ہے ان چھ چیزوں پر ایمان لانے سے کوئی انسان مومن بن سکتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد ان چار چیزوں پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر بہت کم اس دنیا میں آئے ہیں جن کا اپنا وجود اس وقت جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے دہریے وہ نظریہ کہ سب کچھ نیچر ہی کرتی ہے کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں اس کائنات کا یہ نظریہ فیل ہو چکا ہے اب چند لوگ اس نظریے کے حامل ہیں اور وہ بھی ہٹ درمی کی وجہ سے ورنہ حقیقتاً یہ نظری باقی نہ رہا ہر عقلمند انسان یقیناً یہ جانتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات محض کوئنسیڈنس نہیں ہے یہ کوئی اچانک بائی چانس نہیں بنی بلکہ نہ تو اس نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی یہ اچانک وجود میں آئی ہے اس کا خالق موجود ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق کوئی مالک کوئی تدبیر کرنے والا نہیں کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا نہیں کوئی زندگی موت کا مالک نہیں کوئی نفر و اقسان کا مالک نہیں یہ سارے صفات روبیت کی صفات ہیں اللہ تعالی واحد سچا رب ہے اور یہ ایمان بھی کافی نہیں ہے کیونکہ ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا کہ اس کے خالق اور مالک اللہ تعالی ہے زندگی موت کا مالک اللہ تعالی ہے نفر و اقسان کا مالک اللہ تعالی ہے اس لیے تیسرے نمبر پر یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالی واحد سچا معبود ہے اللہ تعالیٰ کے سے کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے جتنے بھی معبودات موجود ہیں جن کی عبادت کی گئی ہے سارے کے سارے باطل معبودات ہیں سچا معبود صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اسے کہتے ہیں توحید الوحیت یا توحید عبادت اور اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کتابیں نازر فرمائی ہیں اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول بھیجے ہیں اور اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے اسی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزہ کو پیدا کیا ہے اور یہی توحید ہے جسے ابو جہل ابو لہب نے اب مشکین عرب نے دھتکارا تھا اور انکار کیا تھا اور اس توحید کے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا یہ بنیادی بات ہے توحید کی اور چوتھے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات الکمال پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کا صفات الکمال ہے ہر وہ نام اور ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمائی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے بغیر کیفیت بیان کرنے کے بغیر مثلیت بیان کرنے کے بغیر انکار کرنے کے اور بغیر باطل طویل اور تحریف کرنے کے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے اللہ تعالیٰ کا نام رحیم بھی ہے اللہ تعالیٰ کا صفت رحمت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے جو صفت الصفات الکمال میں سے ہے ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ مخلوق رحمت رحم کر سکتی ہے اور رحم کرتی رہتی ہے اس لیے خالق رحم نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے مشابت لازم آتی ہے مثلیت لازم آتی ہے خالق مخلوق ایک جیسے ہو جائیں گے یہ باطل عقیدہ ہے یہ اہل تعطیل کا اہل انکار کا اہل بدعت کا نظریہ ہے اور باطل عقیدہ ہے اللہ تعالی رحم کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا شان شایان ہے مخلوق رحم کر جیسا کہ مخلوق خود ہے ہماری ذات اللہ کے ذات جیسے نہیں ہمارے صفات اللہ تعالیٰ کے صفات جیسے نہیں اور اسی طریقے سے ان چار چیزوں پر ایمان لانے سے صرف ایک جزیے پر ایمان چھ میں سے جو بنیادی بات ہے ایمان کی جب ان چار چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے تو چھ میں سے ایک حصے پر یہ ایمان ہے اور باقی پانچ حصوں پر بھی ایمان لانا ہے اور اس ان ارکان ایمان پر ایمان لانے سے کوئی شخص مومن بن جاتا ہے برکت والی زندگی چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو دیکھ لو یہ ایمان کیسا ہے صحیح ہے یا غلط ہے اکثر مسلمان آج موجود ہیں جو اپنا آپ کو مومن تو کہتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے ایمان میں بہت ساری ایسی چیزیں مل چکی ہیں جس سے یا تو ایمان باقی نہ رہا یا ایمان بہت کمزور ہو چکا جیسے کہ ایمان کے ارکان ہیں اسی طریقے سے ایمان کے نواق بھی ہیں نواق بھی ہیں نواقز اسلام نواقز ایمان وہ چیزیں ہیں جس سے ایمان باقی نہیں رہتا اور کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جیسے کہ شرک کرنا غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ کے لیے نظر و نیازے کرنا قربانیاں کرنا غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا یہ سارے کے سارے چیزیں کیا ہیں یہ شرک ہے اور ان چیزوں سے شرک سے کوئی شخص دائرس میں باقی نہیں رہ سکتا یہ نواقدیں اسلام اور نواقد ایمان میں سے ہے نواقض کہتے اس چیز کو جو باقی نہیں رہتی ختم کر دیتی ہے نواقض الوضو یہ وہ چیز جس سے وضو ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کر لیتا ہے تو اس کا وضو باقی نہیں رہتا اسے اس نواق الوضو کہتے ہیں اسی طریقے اس سے نواق الاسلام اور نواقل ایمان بھی ہوتے ہیں جس سے ایمان باقی نہیں رہتا کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد اگر دین کو گالی دے دیتا ہے یا قرآن مجید کی بے حرمتی کر لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایسا شخص دائر اسلام میں باقی نہیں رہتا اگرچہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پہلے نواق اسلام میں سے نواقع ایمان میں سے ہیں جادو کرنا جادوگر شیطانوں کی مدد سے جادو کرتا ہے جادوگر دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور جو اس جادو پر راضی ہو جاتے ہیں وہ بھی دیر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ نواقع ایمان میں سے ہے اور جو نواقس ہیں جو ایمان میں کمی پیدا کر دیتے ہیں ہر وہ چیز ہے جس میں ایمان کی نفی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ایمان باقی رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وََ وسلم فرماتے ہیں لََدم حد حب العقی ہمائے حب النفص تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکے جب تک کہ جو اپنی پسند کرتا ہے دوسرے مسلم بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرے تو یہاں پر ایمان کی نفی ہے کیا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کر جو اپنے پسند کرتا ہے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے ہرگز نہیں لیکن اس کے ایمان کی ایمان میں کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے بلکہ اس کے ایمان کی کمی کی نشانی ہے کہ کوئی شخص خود تو خیر چاہتا ہے لیکن دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے خیر نہیں چاہتا وہ خیر جو اپنے پسند کرتا ہے تو ایسا شخص کافر نہیں ہے لیکن اس کے ایمان میں کمزوری ضرور ہے اگر ہم اپنی زندگی کو مبارک بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو ایمان پر قائم کریں اور ایمان کی بنیاد توحید ہے اور توحید بنیاد اخلاص ہے جب تک اخلاص دل میں نہیں ہوگا مبارک زندگی نہیں ہو سکتی جو بھی عمل کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے رزق کمانا ہے اللہ کے لیے کمانا ہے رزق کے حلال ہے جب کوئی شخص اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے قدم قدم پر اسے یقینا یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ میرے قریب ہے مجھے کسی وقت میں پکڑ بھی سکتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے قدم بڑھاتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے روکتا ہے اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے روکتا ہے مبارک زندگی کی سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے اور تقوع ہے ایمان کے بعد اب آج قرآن مجید میں ذرا غور سے اگر آپ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں جہاں پر دونوں کا ذکر آتا ہے ایمان کا اور تقوا کا ایمان پہلے تقوع بعد میں ہے یا الدین امن اط اللہ حقت وقات ولاَََََََََََََََََََنط مسلم يا الدين امن اطق الله وقول قولا ديد سبحان اللہ يہ اللہدييين امن و ایمان کا تعلق دل سے ہے تقوع تعلق بھی دل سے ہے لیکن تقوع اور ایمان جو ہے دل کے یقین کے بعد اس پہ عمل بھی کرنا ہے گویا کہ اگر تقویٰ الگ سے بیان کیا جائے تو ایمان اس میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ ایمان کے بغیر تقوا کا کیا کام ہے اور جب دونوں کے ساتھ بیان کیا جائیں تو ایمان سے مراد وہ باطنی امور ہیں اور تقوع سے مراد فعل الواجبات و ترک المحرمات واجبات کو بجا لانا جو فرائض ہیں ان کو بجا لانا ہے اور جو محرمات ہیں ان سے رک جانا ہے تو جب کوئی شخص کوئی مومن اپنی زندگی ایمان پر اور تقوی پر قائم کرتا ہے تو اس نے برکت کی پہلی بنیاد ڈال دی اپنی زندگی میں اگر اس پہ عمل ہم کر لیں وہ اللہ آدھی زندگی میں آدھی زندگی مبارک سمجھ لیا اور باقی جو چیزیں ہیں یعنی بنیاد یہی ہے باقی چیزیں جو باقی آدھا ہے ہم نے اس کی تفصیل پہ عمل کرنا ہے یعنی جس جس زندگی صحیح ایمان صحیح عقیدے پر قائم ہو تقوی پر قائم ہو برقی اس نے حاصل تو کر لی ہے اب عمومی طور پر اس کی زندگی مبارک ہے لیکن اب چند اہم چیزیں جو تفصیلات ہیں وہ باقی ہیں اب دیکھتے ہیں ان تفصیلات میں کیا چیزیں ہیں چند مثالیں بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی ان مثالوں پر قائم کریں ہم میں سے ہر انسان کچھ نہ کچھ خریدتا ضرور ہے اور بیچتا بھی ضرور ہے زندگی ایسے گزرتی ہے ہماری آئی دہتی جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں کیا ہمارے اس خرید و فروخت برکت ہوتی ہے یا نکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیہ آئیں بالخیار خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے مال میں تفرقہ جب تک کہ وہ جدا نہیں ہو جاتے اختیار کی چیز کا کہ واپس جو یہ سودا طے کیا ہے اس خرید و فروخت میں اگر وہ سودا واپس دینا چاہتا ہے جو اس نے خریدا ہے تو جب تک وہ ایک ساتھ جمع مجلس میں اسے خیال مجلس کہتے ہیں تو اس کو اختیار ہے جب جدا ہو جاتے چلے جاتے ہیں پھر اس کا یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے یہ کے کوئی شرط ہو کہ میں اس کو چیز کو دیکھ کے پھر واپس کر دوں گا فن صدا بس بے شک اگر یہ دونوں سچ سے کام لیں اس خرید و فروخت میں وہ بھائی اور کوئی چیز چھپائے نہیں اس خرید و فروخت میں کہ کوئی عیب نہ چھپائیں ہم موبائل بیچنا چاہتے اس میں کوئی خرابی ہے اس کو بیان کریں سامنے رکھے یا نہ کہ بھائی تم خود دیکھ لو تمہیں پتا اس کے اندر کوئی چیز خراب ہے وہ بیچارہ اس کو کیا پتہ کہ کہاں کہاں چیز دیکھے گا وہ سن تو ابھی دس یعنی ہم جب خرید و فروخت کرتے ہیں پانچ دس منٹ میں ختم ہو جاتا ہے معاملہ ہم اس کو دو چار گھنٹے بٹھائیں گے دیکھنے کے لیے تو اگر کوئی چیز عیب کسی چیز میں عیب ہے وہ بیچ رہے ہیں تو اس عیب کو بیان کرو سچ بولو فین سودا کا وہ بئی یا نا اللہ تعالیٰ کے پیار پیامر وسلم فرماتے بوری کہ فی بے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس خرید و فروخت برکت ڈال دیتا ہے یعنی جو پیسہ بیچنے والے نے لیا اس پیسے میں برکت ہے اور جو چیز اس خریدنے والے نے خریدی ہے اس میں برکت ہے سبحان اللہ برکت سے کیا مراد ہے خیر کثیر ہے اب یہ پیسہ جو جیب میں گیا ہے اس پیسے سے اس بندے کو خیر کثیر ملے گا جو چیز اس نے خریدی ہے سچ بول کے اس میں بھی اس کو خیر ملے گا وہ كَتَمَ وَكَذَبَ اور اگر یہ دونوں چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں محقت برا کتب ان دونوں کی یہ جو خرید و فروخت ہے اس کی برکت کو محق کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے پیسے تو اس نے لے لیے ہیں چیز بھی اس نے خرید لی ہے اب اس میں کوئی برکت باقی نہ رہی یعنی اس مال سے اسے نفع نہیں پہنچنے والا نقصان پہنچنے والا ہے مبارک زندگی کے لیے سچ بولنا ضرور ہے چاہے وہ خرید و فروخت میں ہو چاہے وہ روزمرہ کی زندگی کے کسی معاملے میں ہو جھوٹ برکت کو مہک کر دیتا ہے اور سچ زندگی کو مبارک بنا دیتا ہے ایمان ہے تقوع ہے تیسرے نمبر پر سچ ہے چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بارک امت فی بکوری ہے بارک بیر فی بکوری ہے اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما بکور کہتے ہیں صبح کو صبح کا وقت برکت والا وقت ہے انسان صبح اٹھتا ہے اپنے مکمل توانائی میں یہ ہونا چاہیے کہ انسان صبح توانائی میں اٹھ مکمل توانائی میں کیونکہ رات کو آرام کر چکا ہے بعض لوگ کی زندگی ذرا کچھ عجیب طریقے سے گزرتی ہے رات کو توانائی ہوتی ہے دن میں صبح صبح سستی ہوتی ہے کیونکہ سارے رات جاگتے رہتے برکت والے زندگی کے لیے آپ نے جو عمل کرنا ہے تجارت کرنی ہے صبح کا وقت سب سے بہترین وقت ہے سفر کرنا ہے صبح کا وقت فجر کی نماز کے بعد کے بہترین وقت ہے طلب علم کے لیے جانا ہے صبح کا وقت بہترین وقت ہے الغرض صبح کا وقت برکت والا وقت ہے چوتھے نمبر پہ مبارک زندگی کے لیے ہم سب کھانا کھاتے ہیں کہ ہمارے کھانے میں برکت ہوتی ہے یا کھانے کے لیے برکت کے کوئی شرط بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بعض صحابہ نے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے. کھانا کم پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر رحم اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اپنے کھانوں میں جمع ہو جائیں ایک ہی برتن میں اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے کھائیں اللہ تعالیٰ تمہارے تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا تو ایک ساتھ کھانے سے برکت ہوتی ہے تھوڑا سا کھانا بھی زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے اور کھانا کھاتے وقت اپنے قریب والی اپنے اگل جگہ سے کھانا کھایا کرو یا غلام کل بھی امینق و کل مما یلیخ جب ایک چھوٹا سا بچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے لگا تو اس کا ہاتھ اس پلیٹ بھی پوری پلیٹ میں جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے بچے یا غلام کل بھی امینک سب ملا بسم اللہ پڑھو کل کل بھی امینک دائیں ہاتھ سے کھاؤ وکل کل مما اور اپنے قریب والی جگہ جو آپ تمہارے سامنے ہے پلیٹ میں سے برتن میں سے وہاں سے کھاؤ اور جو درمیان میں سے کھاتے ہیں تو برکت کوئی کھا لیتے ہیں پہلے برکت ختم ہو جاتی ہے تو کھانا کھانے کے لیے ادب ہے کھانے کے اداب بھی ہیں یہ دین اسلام کامل دین ہے جہاں پر توحید اور سنت کا ذکر ہے ایمانیات کا ذکر ہے عبادات کا ذکر ہے نماز اور تہارت کے مسائل کا ذکر ہے وہیں پر کھانے کے آداب کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے اب بر, اب برکت والا کھانا چاہتے ہو اب برکت والا صرف یہ نہیں کہ کھانا گھر والوں کو کافی ہو جائے گا برکت میں کھانے, کھانا کافی بھی ہو جائے گا کھانا کھاتے ہوئے مزہ بھی آئے گا پیٹ بھی بھرے گا اور اس کا نفع بھی ملے گا بے برکت کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہ کھانا کم پڑ گیا ہے بعض لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں پیٹ بھرتا نہیں اور پیٹ بھر جائے تو اس کا فائدہ جسم کو نہیں ہوتا ہے جو نفع ہونا چاہیے تھا وہ ہوتا نہیں ہے تو برکت میں یہ سارے مفہوم موجود ہیں خیر کفیر سے کیا مراد ہے صرف کھانے کی کثرت میں نہیں ہے صرف پیٹ بھرنے کی حد تک نہیں ہے بعض لوگ تھوڑا کھاتے پیٹ بھر جاتا ہے سبحان اللہ بعض لوگ بہت زیادہ کھانے کے باوجود بھی پیٹ بھرتا نہیں ہے اور بعض ایسے لوگ ہیں جو کھانا کھاتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں یعنی ایک ایسا شخص کے بارے مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ہوٹلوں میں کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں اور پھر کھانا بھی ہوتا ہے ڈنر بھی ہوتا ہے کہتا ہے کہ ایسا شخص تھا ہمارے ساتھ اوپن بوفے ہوتا آپ جانتے تو کھانا کھاتا تھا دو دو پلیٹیں بھر کے آتا تھا ہم اس کو دیکھتے تھے اور سمجھاتے بھی تھے یار دیکھو پیٹ تمہارا ہے کھانا مفت کا ہے لیکن پیٹ تو تمہارا ہے ذرا دھیان سے کھاؤ کرتا کیا تھا یعنی حد سے زیادہ کھا لیتا تھا پھر ہوٹل میں جا کے حمام میں یا گھر جا کے واپس الٹی بھی کرتا تھا روتا بھی تھا عجیب سی عادت تھی اس کی تو ہم کہتے ہیں کرتے کیوں ہو کہتے یار دل نہیں کرتا چھوڑنے کو اگر چھوڑ دے تو مجھے نیند نہیں آتی کہ اچھا وہ بھی نہیں کھایا تھا وہ بھی نہیں کھایا تھا سوچتا رہتا اب بیچاروں کے عجیب سی برز لگ گئی ہے اب صرف پیٹ بھرنے میں برکت نہیں ہے کھانا کم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کم کھانے میں پیٹ بھی بھر جائے حاجت پوری ہو جائے اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہو توانائی بھی ملے جو اس کھانے میں نفع ہے وہ بھی آپ کو مل جائے یہی برکت ہے اسی طریقے سے مبارک زندگی کے لیے صلہ رحمی کرنا رشتوں کو جوڑنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ایوب صلی اللہ فی رزقه له ہی اثر فلی الرحیمہ فلی صرحمہ جو تم اسے پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق میں فراوانی ہو جائے کوشادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کو جوڑتا رہے تو رشتے کو جوڑنے سے ثنا رحمی سے رزق میں فراوانی ہوتی وسعت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور یاد رکھیں جو اس چیز کے برعکس ہے وہ برکت کو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں جو یعنی جو قطار رحمی کرتا ہے اس میں برکت نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے چھٹے نمبر پر مبارک زندگی کے لیے شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ان شکر تم لا عزیز کو تم شکر کرتے رہو میں تمہاں اور زیادہ دیتا رہو نہ شکری برکت کو ختم کر دیتی ہے ساتویں نمبر پہ قرآن مجید کی تلاوت برکت ہے خاص طور پر تدبر کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انہ الیک مبارک ادبرو آیات بول تک الالباب کتاب ہے آپ پر نازل کیا ہے میرے پیار علیہ وسلم مبارک کتاب ہے برکت کی چیز میں ہے لیا آیات تاکہ قرآن مجید تھا برکت تدبر کریں اور برکت حاصل کریں غور و فکر کرنے سے زندگی بدلتی ہے ہم عمل تو کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید پر عمل کیسے کریں گے اگر صحیح سمجھیں گے نہیں تو برکت مبارک زندگی کے لیے قرآن یہ برکت حاصل کرنے کے لیے صحیح سمجھ لازمی ہے اور صحیح سمجھ قرآن مجید کی صحابہ کرام صلی صحلح کی سمجھ ہے اس کے بغیر صحیح سمجھ ممکن نہیں ہے اور یہی واحد منہج ہے جو حق منہج ہے منہج الصلف ہی جسے کہتے ہیں جس کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ صلی علیہ صالح کے سمجھ کے مطابق مبارک زندگی کے لیے آپ کو اپنا منہج سیدھا کرنا پڑے گا تو حید سنت کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں لیکن صحیح منہج پر عمل کرنے کی صحیح منج پر چلنے کی قرآن اور صحیح حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی بہت کم لوگ ہیں جو راستے کو اختیار کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اللہ تعالیٰ محض اپنے, اپنے فضل و کرم سے اپنے فضل و احسان سے اپنی رحمت سے ہمیں اس راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اور بھی چیزیں ہیں لیکن اگر مجموعی طور پر اجمالی طور پر ہم اعمال صالحہ کرتے رہیں اور فاسد اور بد اعمالی سے اپنے آپ کو دور کر لیں اماد اور تقویٰ کی بنیاد پر تم ہم اپنی زندگی کو مبارک بنا سکتے ہیں اور ہماری زندگی میں جب برکت عام ہو جائے گی تو ہمارے معاشرہ بھی بدلے گا اور معاشرے میں بھی برکت پھیل جائے گی آخر میں یاد رکھیں برکت حاصل کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو شرعی راستہ ہے جن چیزوں میں نے ذکر کیا ان سب کی دلائل میں نے بیان کی ہے قال اللہ وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیونکہ برکت کا تعلق دین سے اور شریعت سے ہے تو دلیل کا ہونا لازمی ہے کسی چیز میں برکت ثابت کرنے کے لیے یہ مبارک ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر کوئی چیز مبارک ہو نہیں سکتی اور کسی چیز میں برکت تصور کرنا بغیر دلیل کے بدایت ہے اور اگر اس چیز کو مبارک سمجھنا اور اسی میں ہی نفع نقصان کو سمجھنا یا اسی میں ہی خیر کثیر کو سمجھنا تو یہ شرک تک بھی معاملہ پہنچ جاتا ہے یاد رکھیں ام اس دنیا میں شرک کا آغاز اور ابتدا کیسے ہوئی بدعت القبور سے ہوئی یہ پانچ بت جنہوں نوح علیہ السلام کے قوم میں تھے یہ کون تھے ود سوا یحوس اوق اور اصل میں یہ نیک اور سال لوگ تھے جیسا کہ سید عبداللہ بن عباس اور انہوں نے بیان فرمایا ہے بخاری کی روایت میں کتاب التفسیر تفصیر صورت نوح کی اس عید کی تفسیر میں آیت نمبر 23 کی تفسیر میں کہ یہ پانچ بدھ جو ہیں یہ حقیقتً نیک اور سال لوگ تھے جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان نے یہ کیا کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر لو اور پھر ان پتھروں کو تلاشا گیا گوہ میں رکھا گیا جب علم جاتا رہا ان کو معبود بنایا گیا ان بتوں کی عبادت کی گئی تو ابتدا کہاں سے ہوئی شیر کی قبروں کی بدعت سے کیا بدعت تھی قبروں کو مبارک سمجھا جاتا تھا ان اولیاء کو قبروں کو مبارک سمجھا گیا وحی شیطان کی وجہ سے شیطان کو اس تھا اور کیا قبر مبارک ہوتی ہے قبر مبارک نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کون سی زمین مبارک ہے کون سی وقت مبارک ہے بغیر ثبوت کے بغیر دل کے ہم کہہ نہیں سکتے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیا کے قبر مبارک ہیں وہاں کی مٹی لے لیتے ہیں غلط ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے گھر مساجد کے جو دیواریں ہیں وہ مبارک ہیں یا مسجد کی مٹی مبارک ہے یا حرم کی مٹی مبارک ہے مٹی لے لیتے ہیں غلط ہے اللہ کے گھر مبارک ضرور ہے حرم مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد مبارک ہے حرمین شریفین مبارک ہیں القدس جو ہے مسجد اقساں مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا ہر گھر مبارک ہے لیکن اس برکت کیسے حاصل کی جاتی اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے ایک دلیل ہونی چاہیے کہ برکت ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو برکت کیسے حاصل کریں اس کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے کعبہ مبارک ہے لیکن کعبے سے برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے طواف کرنے سے حجر اسد مبارک ہے حجر اسد کیسے برکت حاصل کی جاتی ہے بوسہ دینے سے شیخ امتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمادات میں سے صرف ایک ہی چیز کو بوسہ دیا جاتا ہے جسے برکت حاصل کی جاتی ہے صرف ایک ہی چیز ساری جماعت میں سے اور وہ حجر اسود کیونکہ اللہ تعالی کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ و نے بوسہ دیا ہے ہم بھی بوسہ دیتے ہیں اب پورے کعبے کو دیکھ لیں اللہ تعالی کے پیار پیغمبر صلم نے اور صحابہ کرام نے پورے کعبے میں سے صرف اور سہج اسد کو بوسہ دیا ہے کعبے کی کسی دیوار کو بوسہ نہیں دیا رکن معمانی کو وہ بوسہ نہیں دیا صرف ہاتھ لگایا ہے یہ تباہ سنت ہے اور اسی میں برکت ہے کہ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے اس کے الگ سے دلیل ہونا چاہیے بعض لوگ دیکھتے ہیں حرم کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر سینے سے لگاتے ہیں یا زمین پر جا کے گر کے سجدہ کر کے بوسہ دیتے ہیں سجدہ اللہ کے لیے کرتے لیکن زمین کو بوسہ کیوں دے رہے کہتے ہیں کہتے یہ مبارک مٹی ہے مبارک جگہ ہے یہ ماربل افریقہ کی کسی جنگل سے کسی پہاڑ سے آیا ہے اس میں برکت کہاں سے آئی مسجد میں اللہ کے گھر میں برکت ہے نماز پڑھنے سے مسجد حرام مسجد حرام اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر کی ہے برکت نماز پڑھنے میں ہے اللہ گھر میں برکت قرآن کی تلاوت میں ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے دیواروں کو بوسہ دینے میں یا چومنے میں نہیں ہے بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ کعبے کے ساتھ لگے رہتے ہیں سر یا کعبے پر ٹیک کر دعائیں مانگتے رہتے ہیں یہ طریقہ شریع طریقہ نہیں ہے کعبے کی برکت اس کے طواف سے ہے کعبے کی برکت اسے ہاتھ لگا کر بوسہ دینے میں نہیں یا اس, اس کو بوسہ دینے میں نہیں ہے صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس عنہما اور سیدنا طواف کر رہے تھے سیدنا سیدن کعبے کو ہاتھ لگایا کو بوسہ دیا اور پھر چاروں ارکان کو ہاتھ لگایا سیدنا عبداللہ بن عباس عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمر صلم نے ایسا نہیں کیا یعنی کعبے کو اگر بوسہ دینا ہے کعبے سے برک حاصل کرنی ہے تو حجر سک وسہ دیا جاتا ہے سدن محاور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی جگہ بغیر برکت کے نہیں ہے الگ گھر یعنی کعبے کعبہ پورا مبارک ہے سد عبداللہ بن عباس علمٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خان القفی السول اللّہ اس وط الحسا نا صدن محاور عل فرماتے ہیں آپ نے سچ فرمایا سبحان اللہ اور فوراً رک گئے یہ ایمان ہے یہ تقوی ہے اور یہ علم ہے ایک حدیث بلکہ ایک آیت سنی ایک آیت کریمہ سنی اور اس عمل سے رک گئے آج ہم لوگوں کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں حدیثیں سناتے ہیں سمجھاتے ہیں واقع کرتے ہیں دلائل پیش کرتے ہیں کہتے نہیں جی اللہ کے گھر میں برکت ہے ہم تو کریں گے یہ آپ کی مرضی ہے ایمان اور تقوی یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ اپنی منمانی کریں ایمان کا اور تقوی یہ تقاضا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیار پیم وسلم کے حکم کے سامنے پر سر جھکا دیں جیسے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کہیں پہ کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام ان اولیاؤں کے سردار ہے جو ہمیشہ حق کے سامنے سر جھکانا جانتے تھے الغرض ہم برکت کی بات کر رہے ہیں تو برکت کی دلیل کسی چیز میں ہے یا نہیں تو دلیل ہونا چاہیے اور برکت کیسے حاصل کریں اس کی بھی الگ سے دلیل ہونی چاہیے اور معروف حدیث میں صدر واقع دلیہ سرنوں کی حدیث میں جب جنگ خانے کی طرف جا رہے تھے اور مشرقین کا ایک درخت تھا جسے دعات و انواد کہا جاتا تھا جس میں اپنا اصل لٹکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس درخت میں برکت ہے اور یہ برکت اس اصلے میں آ جائے گی جب ہم اس درخت میں لٹکائیں گے جیسا مشرقین کی عادت تھی اور سیدہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نو مسلم تھے ابھی نئے نئے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر اور ہم نے یہ عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر لیں ذات و انوات جیسے کہ ان کے لیے ذات و انوات ہے کہ ہم اپنا اصلہ لٹکائیں اور ہمارے اسلحے میں بھی برکت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پیار پیامرسل کو شدید غصہ آیا اور فرمایا اس ذات قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگوں نے وہی بات کہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ سلاتم سے کہی اجن علوم علیہ اے موسا علیہ اللہ وسلم ہمارے لیے ایسا معبود بنانا جیسے کہ ان لوگوں کے لیے معبود ہے ایک قوم سے گزر ہو بنے اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلۃ والسلام کے ساتھ وہ بدھ کی عبادت کر رہے تھے تو بنِ اسرائیل نے اپنے نبی سے موسیٰ علیہ سلطلام سے یہ کہا <تصفيق> کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جیسے کہ ان کے لیے معبود ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ان بعض صحابہ نے جو جو نو مسلم تھے صرف عرض کی کہ ہمارے بھی ایک درخت مقرر کر لیں اپنی مرضی نہیں کی یعنی کہ جیسے مشرکوں کو دیکھا ابھی نئے مسلم ہیں وہ بھی تلوار لٹکا دیتے کسی درخت پر کہتے ہم بھی برکت حاصل کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمر سے صرف عرض کی کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر لیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیامر وسلم شدید غصہ کا اظہار کرتے ہوئے ان کو منع فرمایا اور فوراً منع ہو گئے درختوں میں برکت نہیں ہوتی مٹی میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ اس کا ثبوت کہیں پہ نہیں ملتا قرآن مجید میں برکت ہے ثبوت ہے زم زم کے پانی میں برکت ہے ثبوت ہے بارش کے پانی میں برکت ہے ثبوت ہے کلونجی میں حبہ سودہ میں برکت ہے ثبوت ہے شہد میں برکت ہے اس کا ثبوت دلیل ملتی ہے جگہ میں سے اللہ کے گھر مبارک مسجد حرام مبارک ہے مسجد نبوِ مبارک ہے مسجد اقسام مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا ہر گھر مبارک ہے ثبوت ملتا ہے اوقات میں سے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے شہر مبارک ہے للت القدر مبارک ہے الحجہ کے پہلے دس دن مبارک دن ہے ایام حج مبارک ایام ہے الغرض جس کی چیز کا ثبوت ہے تو اس میں برکت ہے جس میں ثبوت ہیں تو اس میں کوئی برکت نہیں ہے اعلم اللہ <سؤال> تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صالح کی توفیق عطا فرمائے قران اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روش میں ہے کہ عمل اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری زندگی مبارک بنا دے ہمارے معاشرے میں بھی برکت عام کر دے واللہ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك